الحمد اللہ ابن الرحیم صولاۃ رسول اللہ ولی کبا صحابیا حبيب الله صولاۃ و سلام علی خیا نبی اللہ ولی کب صحابیا نور الله امیر علیہ سلم کا زیائے درود و سلام جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے مبارک فرامین جمع ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیتن خیر عملی ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی اچھی نیتیں کر کر سلسلے میں داخل رہیے اللہ تعالی کی رضا پانے اور علم دین حاصل کرنے کی نیت اور آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھنے کا ذہن رکھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسلام کی بنیادی باتوں پر ہمارا موضوع چل رہا تھا اور بعض افراد اللہ تعالی کے بیان کردہ احکام کے معاملے میں بہت ساری باتیں بول دیتے جو نہیں بولنی ہوتی ان پر کیا حکم ہوتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ مدنی گلدستوں میں پچھلا سلسلہ اگر دیکھ چکے ہوں گے تو آپ دیکھ چکے ہیں فیضان مدنی مذاکرہ سے اسلام کی بنیادی باتوں کا آج جو ہم آپ کو مدنی گلدستہ سب سے پہلے دکھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر حکم کفر ہوتا ہے تو کفر کا حکم کون لگا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص قفری کلیمات بولتا ہے اور اس کو علم نہیں کہ میں نے یہ کفری جملہ بول دیا ہے اب اس پر کیا حکم لگے گا عمر کلیمات کی دو قسمیں اور یہ بہت تفصیلی سوال ہے اور بہت یعنی ٹف سوال ہے اب اس میں ایک ہوتا لزو میں قفر دوسرا ہوتا التضاء قفر فوقا کرام رحمہ عمل سلام کے بھی کلمات کفر میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں کوئی کفر بولتا ہے کوئی نہیں ہے تو اس لیے وہ کیا بولا اس نے وہ جب تک سامنے نہ آئے تو اس وقت تک کوئی صورت نہیں بن سکتی اتنا میں کہوں گا کہ اگر کسی نے کفر التزامی کیا جو بعض اوقات تو کفر کلوا نکلنے کے باوجود حکم نہیں لگایا جاتا کہ سبقت لسانی سے نکل جاتا ہے بولنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے تو شخص معین کو مرتد کہنے اس کے نکاح ٹوٹنے کا حکم لگانے کے لیے تو بڑے واضح دلائل چاہیے تو اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ کفر التزامی اگر کسی سے صادر ہوا چاہے وہ کول کی صورت میں ہو چاہے فویل کی صورت میں ہو تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور کفر التظامی وہ ہوتا ہے کہ جو جس سے کسی نہ کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہوگا اس کا نکاح بھی ٹوٹے گا سارے اعمال اس کے اکارت ہوں گے ضائع ہو جائیں گے البتہ گنا باقی رہیں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لزوم کفر جو ہے تو اس سے یہ صورت نہیں ہوتی کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے البتہ اس کو تجدید ایمان تجدید نکاح کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نئے سرے سے کلمہ پڑ کے مسلمان ہو البتہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لزو میں کفر اب یہ طے کرنا کہ لزو میں کفر ہے اور یہ انتظام کو فرح یہ نہ عوام کا کام ہے نہ ہر عالم کا کام ہے یہ اچھا سلجھا ہوا سنجیدہ مفتی ہو تو وہ فیصلہ کرتا ہے بعض کا وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا حکم لگایا جائے آیا اس سے اسلام سے خارج ہوگا نہیں تو یہ بہت ٹف ٹاپک ہے اس میں عوام الناس کو تو بالکل بھی کلام نہیں کرنا چاہیے جیسے بعض لوگ بات بات پہ کہہ دیتے ہیں یہ مرتد ہو گیا اس نے کفر وقت دیا تو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے مگر ہر عالم یا اسٹیج کا مقرر ان سوالات کے جوابات کا ماں کو دے نہیں سکتا دے دیتے ہیں لیکن وہ کس طرح کا دیتے ہیں اس کا بھی مجھے بہرحال معلومات ہے تھوڑی بہت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اچھے سلجھے ہوئے مفتی سے رجوع کیا جائے یا دارالافتاح اہل سنت کو لکھ کر بھیج دیا جائے تو وہ سوچ کر سمجھ کر مشورہ کر کے ضرورت اس کا جواب لکھتے ہیں اس معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ نہایت ہی مفید مفید اور مفید ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وََ تغالیہ رسول عالم اجزب صلی اللہ تغال علیہ ولی وسلم علی الحبیب صلی اللہ مفتی کے فتوے کی توہین کرنا کیسا مزہ نہیں گلدستہ اگر کسی نے کسی مفتی اسلام کے فتوے کو زمین پر پٹخ دیا تو یہ کفر ہے توہین ہے اس پر حکم لگے گا شریعت کا فتویٰ ہے اسلام کا فتویٰ ہے ہم مسلمان ہی ہمارے مسلمانوں کے سمجھنے کی بات ہے کسی پڑھے لکھے کی توہین کریں گے دنیا بھی کوالیفائڈ اور تعلیم یافتہ یا کسی سرجن یا ڈاکٹر کی تو اس میں کوئی ایسا گہرا حکم نہیں لگے گا لیکن کسی عالم دین کی بس سبب علم دین توہین کرے گا تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کسی عالم کی علم دین کی وجہ سے توہین کرے گا تو, تو علم دین اور عالم کے اتنے زیادہ, اتنے زیادہ فضائل ہیں اتنے زیادہ فضائل ہیں اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ بس قرآن نے تو ایک اعلان کر دیا نا ان نما اللہ عباد ہل علما اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے وہ عالم کا بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی ہم کو تعظیم ان کا احترام ان کا ادب نصیب کرے ان کی حمایت نصیب کرے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے عالموں میں رکھ مجھے عمیامت میں, میں اٹھانا میرا حشر بھی اولاما کے ساتھ کرنا یا اللہ میں نہ جوہلا کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں نہ جوہلا کے ساتھ میری تدفین ہو نہ جوہلا کے ساتھ قیامت کے دن میرا حشر ہو با عالم عالم عالم عالم عالم عالم عالم علیم العالم چل عالم کل نہیں بس آج عالیم ہے نا عالم, عالم. کیوں حدیث پاک میں ہے کہ تو صبح کر اس حال میں تو صبح کر اس حال میں کہ خود عالم ہو آلو. یا متعلم یعنی طالب علم دین ہو یا علم کی باتیں سننے والا ہو یہ تین ہوئے نا چوتھا یا کم از کم تیرے دل میں عالم کی محبت ہو پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا یہ حدیث شریف اب اس کی جو بھی شرح ہو جب صبح کو اٹھے تو تیرے تیری کیفیت تیری پوزیشن یہ ہو کہ یا تو, تُو عالم دین ہو یا تو طالب علم دین ہو یا تو صبح اس حال میں کر کہ تُو علم کی باتیں سننے والوں میں سے ہو یا کم از کم تیرے دل میں عالم دین کی محبت تو ہو ہی ہو پانچواں نہ ہونا اب یہ چاروں چیزوں کے ان چاروں کے علاوہ اور جو بھی کیٹیگری ہے وہ ہلاک ہے اس میں ہلاکت تو یہاں تو عالم کی نفرت لے کر سوتے ہیں عالم کی نفرت لے کر گھومتے ہیں تعلیم کی مخالفت کر کے جیتے ہیں عالم کی نفرت لے کر سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو عالموں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جب ہوش آتا ہے تو ایسے سے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں محاذ اللہ فما مہاض اللہ عالم کا کردار جیسے بھی ہو عالم میں عمل کا درجہ بہت بڑا ہے لیکن عالم بے عمل کا بھی درجہ جو ہے نا وہ جاہلوں سے بڑا ہے اس لیے کہ کم از کم یہ علم دین کی تو نعمت اس کو ملی بھی ہے تو اس لیے اگر کوئی عالم بے عمل ہو اس کی بھی توہین کی ہمیں کوئی اجازت نہیں کہ ہم ڈنڈا لے کر اس کی اصلاح کے لیے اس کے پیچھے پھریں ہم اپنے اپنی کریں بس یہ عالم دین ہے اور بس اس کا دل میں بس سبب علم دین احترام ضروری ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ کہنا کیسا کہ علماء نے دین کو سخت بنا دیا ہے من نہیں علماء نے دین کو سخت بنا دیا ہے اور منڈانا نے دین کو نرم بنا دیا ہے جیسے دین نہیں اپنے اپنے گھر کی کوئی کھیتی ہو نرم کر لے سخت کر لے جس دین کو ہم مانتے نا وہ تو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو کوئی نرمی اور سختی اس میں لا نہیں سکتا اسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ ایک ذرہ کم کر سکے یا ایک ذرہ بڑھا سکے اس دین میں ٹھیک ہے نا تو یہ بعض لوگ واقعی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو یہ بہت سخت بات ہے یہ کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر تین سو پچپن کا پہلا سوال ہے اس کی ہیڈنگ ہے دین پر عمل کو مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے کہنا کیسا سوال یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ زب دین کو آسان اتارا تھا مگر مولویوں نے مشکل بنا دیا جواب یہ علماء کی توہین کی وجہ سے کلے میں کفر ہے کیونکہ فوکہ کرام رخ اللہ سلام فرماتے ہیں الاستخفاف بالاشراف والعلماء والعلماء کفر یعنی اشراف اشراف یعنی سادات کرام اور علماء کی تحقیر یعنی انہیں گھٹیا جاننا کفر ہے اس لیے یہ جملہ بہت خطرناک ہے اپنے اس کا حکم جبکہ یہ لکھا ہوا جو میں نے پڑھا اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لیں کہ عالم کو اگر اسی لیے گھٹیا جانا کہ یہ عالم دین ہے یہ تب کفر ہے ورنہ اگر کوئی جیسے کہ کوئی ذاتی طور پہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کوئی دشمنی ہو گئی کوئی ناراضی ہو گئی اس پر کسی نے عالم کو گھٹیا جانا تو اس کو ایک عالم کو گھٹیا نہیں جاننا نا یہ تو اگلے فرد کو گھٹیا جاننا ہے اس طرح سید کے معاملے میں لوگ کچھ بول دیتے ہیں، الٹا سیدھا بازوقت تو اس کو بطور سید نہیں کہہ رہے ہوتے یہ فرد کہ یار میرے پیسے کھا گیا تو یہ یوں تو اس طرح یہ برا کہتے ہیں تو اس لیے ان نام تو اگر سید کو بھی اس لیے اس کی توہین کی اس کو حقیر جانا کہ یہ آل رسول ہے یہ سید ہے اس لیے حقیر ہے. یہ اس لیے حقیر ہے کہ یہ عالم دین ہے اور یعنی علم دین اس کے پاس ہے اس لیے یہ گٹی آدمی ہے تو یہ کفر ہے نہ یہ تو بالکل اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ اس کی وضاحت ذہن میں رکھیے گا ورنہ ہر ایک کو کفر کے فتح مت دیتے پھرنا اور یہ علماء سے پوچھ لینا اور ہر گاڑی والا عالم نہیں ہوتا ہر مسجد کا امام عالم نہیں ہوتا جس کو لوگ علامہ کہا کرتے ہیں ضروری ہی نہیں ہے کہ وہ بھی عالم ہو اس لیے جب بھی شرعی مسئلہ پھر جیسا مسئلہ یہ تو بہت نازک مسئلہ ہے فر کا مسئلہ یا طلاق کے مسائل تو یہ تو صرف اسی مفتی سے جس کے نام کے گیا مفتی لکھتے ہیں صرف اس کو بھی نہیں بلکہ اس مفتی سے پوچھنے کا مشورہ دوں گا کہ جس کا تعلق دارالفتا سے ہو فتو لکھتا ہو پہلے لکھتا تھا اب ریٹائرمنٹ لے لیا اب ہو سکتا ہے کہ یہ کمزور پڑ گیا ہو اس لیے وہ جو بھی شرعی مسائل ہو یہ عام علماء سے پوچھنے کے بجائے یہ صرف دار الفتا جب تو ماشاءاللہ اللہ بہت آسان ہو گیا تو, تو اپنے پاس موجود ہے ماشاءاللہ ہماری رہنمائی کے لیے فون نمبر آپ اس کو اپنے پاس رکھیں کوئی سی صورت درپیش ہوتا ہو تو اٹھائے فون بات کریں علی اللہ تعالی محمد اس مدنی گلدستے کے اندر آپ نے جہاں بہت سے مدنی پھول سنے وہاں پر ایک موضوع اس میں عالم دین کی توہین کا بھی تھا اور سادات کے تعلق سے بھی تھا اس دو موضوعات کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے آئیے عالم دین کی توہین کے متعلق مدنی گلدستے یہ بتا دیں فقیری ہے کیا ہم فقیر ہیں مولوی نہیں ہے نا لمبی لٹے رکھے بل کھاتے ہوئے آج کل بیس بیس انگوٹیاں پہن انگوٹے پہن لے اپنے موٹے موٹے میں گھرتا رہے لگے دم تے میٹے دنیا کماوے کھاوے ہم یہ فقیر نہیں لٹ بھی نہیں ہے انگوٹھی بھی نہیں ہے لٹ بھی نہیں ہے دم بھی نہیں ہے گم تو ہے مٹھے گم والا نہیں ہے یہ غم بڑھاتا ہے مگر کہتا یہ ہے کہ مولوی چھوڑو مولوی وولوی کچھ نہیں ہے فقیری فقیری ہم لوگ فقیر لوگ ہیں مولوی نہیں ہے اب اس طرح کا جو نیچر جو لے کر لوگوں میں یہ اس طرح کی باتیں کرے تو اس کے متعلق کیا فرمائیں گے آپ اگر یہ مولوی سے مراد یا مراد عالم لیتا ہے کہ عالم سے مطلب اس کو کچھ جھگڑا ہے جی یہ ہوتا ہے جی, جی یہ مولویوں اور فقیروں کی لڑائی یہ جی جی ہے یہ جی جی بولتے ہیں اگر اس سے مراد علماء ہوتے عام طور پر علماء مراد ہے, ہے بڑا خوفناک اور یہ کفر تک لے جانے والے نظریات ہیں نوز باللہ عالم کی توہین بسب علم دین کرتا ہے تب تو سریح کافر ہے اور اگر بسبب علم دین توہین نہیں کرتا اور ویسے ہی اس کو اس سے عداوت ہے عالم سے تب بھی اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے علازت نے لکھا ہے کہ بلا وجہ کی اگر اس سے دشمنی رکھتا ہے عالم سے جب عالم برا نوز و بلّہ آپ سوچو صحیح عابد ہونا عبادت گزار ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے عالم ہونا اللہ کی صفت پھر ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم جتنے بھی نبی گزرے ان کی جو جو امتیں تھیں ان میں یہ سب سے عالم یعنی کہ سب سے بڑے عالم ہوتے تھے اور میرے حقاقہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں تو یہ ساری مخلوق اور سارے نبیوں سے بھی بڑے عالم ہیں کسی جاہل کا کلمہ پڑھو پھر ایسی بات کرو تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ جہن نم کے دو چار اور طبقے آپ کو مل جائے لیکن عالم کا کلمہ پڑھ کر مخالفت کرتے ہیں اللہ عالم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے عالم کی مخالفت کر رہے ہیں آپ کو ہو کیا ہے؟ کس باؤل کتے لیا آپ اس کا علاج کروا اس کا علاج عالم کرے گا آپ سے بڑا فقیر نہیں کرے گا یہ تم اس طرح کے بعد فقرا کی فقیروں کی بات ہے ورنہ فقیر کوئی بری چیز نہیں ہے فقیر ایک طرح سے آجزی کا لفظ بھی ہے جیسے علماء اپنے آپ کو فقیر حقیر وغیرہ لکھتے فرماتے ہیں تو یہ آج ہی فرماتے ہیں دوسرے کہ کو بھی فقیر کہتے ہیں محمد مداری چینل کے ناظر آپ نے عالمی دن کی توہین کے حوالے سے مداری گلدستہ سنا مدانی پھول سنے کے سے کتنی ہلاکت خیزیاں اس چیز کی اور سید سے نفرت کرنا کیسا مداح گلدستہ دیکھیے کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مقتب المدینہ کی منفرد کتاب تقریباً 692 صفحات بانوے صفہ نمبر 286 پر سے سوال جواب ارض کرتا ہوں جو بظاہر نیک نمازی ہو مگر بلا وجہ سیدوں سے چیڑتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے جواب ایسا شخص جہنم کا حقدار ہے چنانچہ چاہ طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے اور پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے وہ جہنم میں جائے گا اب دو سو ستاسی سفا کیا یہ درست ہے کہ سید سے بلا وجہ حسد کرنے والے خوزے کوسر سے ہٹا دیے جائیں گے جواب جی ہاں ایک روایت سے یہی مستفاد چنانچہ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرجح الکریم کا فرمانے عظیم ہے ہم سے بغض مت رکھنا کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض سے آگ کے چابو کو سے دور کیا جائے گا اللہ و محمد مدرسہ کے ناظرین آپ نے بہت سے گلڈس سے دیکھے اور یہ ہمارا موضوع چل ہی رہا ہے اصل چیز اس میں یہ ہے کہ ہمیں خوف آخرت ایمان کی حفاظت کا جب تک ذہن اور جذبہ ہم نہیں پائیں گے اس وقت تک ہم اس کی طرف راغب صحیح طرح ہو نہیں پائیں گے تو لہذا مدنی مذاکروں کے اندر دیکھنے کا اس کا معمول بھی ہونا چاہیے اجتماعی طور پر بھی دیکھنا چاہیے جو اسلائی بھائی ہوتے ہیں ان کے جو بارہ مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام اس کی ترکیب ہونی چاہیے ساتھ آپ مدنی مذاکرے کی یہ بات بھی سمجھیے کہ مدنی مذاکرے میں اگر احکام بیان کیے جاتے ہیں تو اس کی اہمیت بھی بیان کی جاتی ہے اور ایسے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ اس پر عمل کی طرف راغب ہوتا ہے فکر آخرت کا ذہن بنانے ایمان کی فکر کو پیدا کرنے کا ہمیں ذہن بنانا چاہیے اور مدنی مذاکروں سے اس کی سوچ بھی ملتی ہے آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس طرف توجہ کم رہ گئی ہے ایمان کی سلامتی کے حوالے سے اگر ایسا کہ اگر ہم روز سوچیں گے کہ ہم نے پورے دن میں ایک بار بھی ایمان کی سلامتی کے بارے میں غور کیا یا نہیں کیا تو شاید ایک تعداد ہے کہ جس کے لیے سوال بھی شاید نیا ہوگا تو ایمان کی سلامتی کے حوالے سے کیا کیا ذہن ہونا چاہیے اور ایمان کی سلامتی کے لیے عملی طور پر ہمیں معام میں کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے واقعی تعویذات کے جو اپنے بستے ہیں ان سے آپ کارکردگی لیں گے نا تو روزانہ نہ جانے کتنے آتے ہوں گے روزی میں برکت کا کے تعویذ لیکن ایمان کی سلامتی کے لیے تو میرے خیال میں شاید کوئی آتا ہوگا کوئی ایسا تعویذ ہے بھائی کہ جس سے ایمان کی سلامتی ملے اور قبر میں ہم مومن ہونے کی حالت میں داخل ہو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مانگتا ہو تاویز ہے اس طرف دنیا ہائے دنیا, دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا حالانکہ دنیا کہیں نہیں جاتی جتنا رب نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا اتنا رزق کو اس نے دینا دینا ہے لیکن بدقسمتی قسمتی ہے کہ اس میں بڑھوتری اس میں اضافے ہی کی ایک جستجو ہے افسوس دین میں ترقی کی جستجو نہیں ہے سب کچھ دنیا کے لیے تعلیم تو وہ دنیا کی صنعت تو دنیا کا عہدہ منصب سب کچھ دنیا کا دین کے لیے کچھ نہیں نماز تک پڑھنے کی توفیق کتنے کو ہے یہ اندازہ سبھی کو ہوگا اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں ہی کی بھلائی نصیب فرمائے ہم امتحان کے قابل نہیں ہے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے بزرگان دین رحماء الم اللہ المبین فکرے آخرت میں اور برے خاتمے کے خوف سے رویا کرتے تھے تو بری صحبت بھی ایمان کے لیے خطرناک ہے بلکہ بد کی سوبت میں بیٹھتے ہیں اور جہالت اتنی کے بولتے ہیں ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا ہے میرا ہی مضبوط ہے میرا کچھ, کچھ نہیں ہوتا میرے کچھ نہیں ہوتا تو مرنے والا پتا چلتا ہے چلے گا کہ کیا ہوا تھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس لیے جس, جس کے گھر جانا نہیں ہے نا اس کا پتا نہیں پوچھنا چاہیے تو جب خود तो مذہب نہیں بننا ہے نا بد مذہب کی صحبت میں کا بیٹھتے اپنی آخر کی فکر کریں مدنی چینل کے ناظرین مدنی مذاکروں کو دیکھنے کا اپنا معمول بنائیے تاکہ ہم ان احکام کو بھی سمجھیں اور ہمیں جذبہ بھی ملے کہ ہم اس پر عمل کریں آخر میں کفریہ کلمات سے تو باقاع طریقہ یہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں جہالت حالت کے سبب ایسے بعض موقع ہو جاتے ہیں کہ کفریہ کلمات زبان سے نکل گئے تو بعض جملے تو یاد بھی آتے ہیں کہ ایسا ایسا بھی بولا تھا اور بعض اس قدر گفتگو کی ہوئی ہوتی ہے کہ یاد بھی نہیں ہوتے کہ کب کب کہاں کہاں کیا کیا بولا تھا تو اگر ایسا جملہ یاد ہو کہ جو نہیں بولنا چاہیے تو اس کی توبہ کیسے ہوگی یا جو یاد نہیں ہے تو اب اگر ہم توبہ کرنا چاہیں کفریہ کلمات جو ہماری زبان سے نکل گئے تو وہ کیسے ہوگا جو کفریہ کلمات یاد ہے اگر کوئی تو, تو اس کی توبہ اس طرح ہوگی کہ میں نے جو یہ کفر بقا تھا اس کا تذکرہ کریں مثال کے طور پر میں نے جنت کی نعوذ باللہ منزالی کی حال میں نے جو جنت کی توہین کی تھی اور یوں بولا تھا اس سے میں توبہ کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یہ توبہ ہو گئی جب یہ کفر کو کفر سمجھے گا توہاں اگر کفر نہیں سمجھتا تو پھر توبہ بیکار ہے جو کفر ہے کو کفر سمجھنا ضروری ہے شرط ہے تو توبا ہو گئی اب نکاح بھی دوبارہ کرنا ہوگا اگر نکاح کیا ہوا تھا تو, تو نکاح اتنا مشکل نہیں ہے جیسے اب اس میں لزوم اور انتظام کی ایک تفصیل ہے اب اس کا ایک آسان کا طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اب وہ جو بیوی بی ہے وہ بیٹھ جائے دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں مسلمان ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں بیٹھ جائیں یا دو مرد مسلمان بیٹھ جائیں یا ماں موجود ہوں ان کی موجودگی میں مثلاً یہ جملہ کا ہے کہ میں پانچ ہزار روپے نقد مہر کے پیوش تم سے نکاح کرتا ہوں تو میں قبول کیا وہ کہہ دے میں نے قبول کیا تو یہ ہو گیا نکاح اب نقد مہر کا نہ کہ اگر مہر کا تذکرہ ہی نہ کرے تب بھی نکاح ہو جائے گا یعنی مثلا یہ کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا تم نے قبول کیا تو یہ دو مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان دو عورتیں مسلمان یہ سب دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ, یہ نکاح کے گواہ ہیں یہ نکاح ہو گیا تو کوئی کارڈ چھاپنے نہیں ہول بک نہیں کروانا ہے. یہ نکاح خطبہ, بولے خطبہ خطبہ مستحب ہے نہ بولا تب بھی ہو جائے گا نکاح تو خطبہ کے لیے اگر نہیں آتا فاتحہ پڑھ لے الحمد شریف تو بھی یہ خطبہ ہو گیا تین بار آپ نے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا تو عورت کہے گی کہ میں نے قبول کیا اور یہ ایجاب و قبول جو ہے یہ ان مسلمانوں کے ساتھ کم سے کم جو دو مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں یہ ان کے سامنے یہ سب ہوا انہوں نے دیکھا سنا تو یہ ہو گیا نکاح ہے اب وہ عورت ہے خود اپنے شوق سے معاف کر دے اپنی مرضی سے یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا مہر مفت میں نپٹ گئے نکاح تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں نکاح کا طریقہ ہے اچھا التزا میں نکاح ہے تو مہر واجب ہوگا نکاح کا اگر لزو میں کفر ہوا تھا تو لزو میں کفر میں چونکہ نکاح نہیں ٹوٹتا نکاح دوبارہ کرنا واجب تو ہوتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں ہے تو اس میں مہر دینا واجب نہیں ہوتا اب یہ ساری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کتاب میں اب تھوڑا مطالعہ کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا زیادہ مشکل نہیں دو تولہ ساڑھے سات ماشے چاندی یا اس کی رقم یہ کم از کم میرے اس لیے وہ طے کر لے تو اچھا ہے اس میں بچت ہے ورنہ میرے مثر واجب ہوگا تے نہیں کیا تو پانچ ہزار تو مثال کے طور پہ دیا پانچ ہزار ہی شرط نہیں ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن دو تولہ ساڑھے سات ماشے سے کم نہ ہو یہ تفصیلات کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں موجود ہے اس میں بالکل یعنی غفلت نہ کریں اللہ نہ کریں کوئی بھول ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں توبہ میں دیر نہیں ہونی چاہیے تو ہم احتیاطی توبہ تو کر لیتے ہیں احتیاطی توبہ کس طرح ہوتی ہے یہ سیکھنے کو بھی مل جائے گا کیونکہ پتا نہیں ہے کہ کوئی کفر بکائے نہیں بکا کچھ پتا نہیں ہے تو اس کی احتیاطی توبہ ہوتی ہے اس میں اس قفر کے تصرے کی صورت نہیں ہے کہ پتا ہی نہیں ہے نا علی الحبیب صلو اللہ تعالی چلو حدیب یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں لا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم تو یہ اس طرح توبہ کرنا یہ احتیاطاً تجدید ایمان کرنا ہوا توبہ بھی ہو گئی کلمہ بھی پڑھ لیا مگر اپنے آپ کو کافر اس وقت نہ سمجھیا جب احتیاطی توبہ کر رہا تھا پتا ہی نہیں نا قرقا نہیں بکا جب کنفرم معلوم ہو نا قفر ہے اب شک پڑے تو عالم سے رجوع کریں دار لطف سنت سے رجوع کریں یا کسی بھی مفتی سے پوچھیں عام امام مسجد جو ہوتے ہیں یہ ظاہر مفتی نہیں ہوتے نہ عالم بھی نہیں ہوتے عام طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اس کی جنت بہت وسیع ہے اور اس کی جنت کی طلب کرنی چاہیے اور جہنم سے بچنے کا ہمیں سامان کرنا ہی کرنا چاہیے حبیب اعلم اعلم صلی اللہ, وآلہ صلو حبیر حبیر حبیر حبیر حبیر اللہ تعالی, محمد, حبیر حبیر حبیر حبیر حبیر صل اللہ تعالی محمد اللہ تعالیٰ ہمیں فیضانے مدنی مذاکرہ سے مستفیف فرمائے صلی حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد توبوا إلى الله اللہ الله اللہ على حبیب صلی اللہ تعالی على محمد